بسم الله الرحمن الرحيم يا اِنَّ النَّبِيَّ لَكَ فِيهِ رَحْمَةٌ لِّمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ عَنكَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ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 احترام اللہ کے بندیاں دا پسند کن حضرت موسا کلی ملا لگ بچپنے دے اندر دی والدہ مسلمان کر دے آپ کی والدہ مسلمان نے جدو دریا در روڑیا دریا دیا چھلا بجدیاں گئی چھلانے حضرت موسا کلی ملا لائی سلام دراؤن محل دل کے ٹھہر گیا فراؤن کی گھر والی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 اللہ دیا بندہ تو جو فرما جناب جب حضرت آسیا نے تے جناب دل نہ کول لے گئی فراؤن پوچھا آسیا بچہ کون ہے کتوں لیا دے دے نے حضرت آسیا جاب دن جڑا جب آسیا نے, جواب نے دتا اللہ نے پرانے متل فرمایا ہے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 بنا دیا گے جا بیٹھے سرکار نے فرمایا والے جنت حضرت آرسی نبی پاک حضور سرکار قریب کبھی نہیں جا سکیا حضرت آرسی جاتے کیونکہ حصہ محمد اردو کاما محبوب خدا کے حصے میں جس پاک بی بی سرکار نے آنا سربان جاوا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 اسلوس کار کا نام سن کے اپنے انگوٹھے چم کے اکھان دلاوے پھر تیرا تو آئے میگا یا رسول اللہ دے سونے رسولا میری اکھان بھی تھال تیرے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 کیونکہ اے ہوئی جڑے حضرت آسیا والے پاسے دینے جڑے آگے نہ ساتھ رکھا گے نہ سن لائے تو ہدرکوں نسیم والا ہے ایک فراؤن کے پاسے والا ہے ایک آسیا جو پرماد کیا کرنا تھی حضرت میاں محمد بس ار مس لا فرما نے فرمایا مسود نہ درگاہ ہوئی ادب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 مولوی بن گئے مال بھی بعد مول روم تے پہلے ہی سنے کیونکہ روم دا مولا ہور گل مگر مولا والا ہونا خدا تو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 پھر کے آ تیرا حج نہیں ہو او مقصود مقامات کرنے پہن جا کے بندے دا حجا ہوں لر وے کے ہر عمل دیا شرط اسی طرح اس ملاد میں قبول ہو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 ایمان ہو و تصدیق و محمد صلی اللہ و و تصدیق نبی پاک جو دین لے کے آئے اس سارے دین سچا سمجھنا پھر آه آه سمجھو ایمان سن لاؤں گے نا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 لکھا نے لکھا ایسا نبی پاگی سنتینتا بلا ہے ملنا لکھ ایسا مستق ہو جانا بیوی نکاح نکل <سؤال> جاتی ہے تلاک ہو جی گرجن نسل جمے گا رام بھی جمے گاڑی رکھے مگر ندی کی سنت نو ہمیشہ عزت دل ویٹے دے دین اسلام مسئلے دا مذاق نہ اڑا جی جنابریت مٹہ مداق ہاں جی سطب دا مذاق اڑایا جا نبی پاگ وہ چڈو جی جناد مولوی جناب مسئلے کرتے رہتے ہیں ہاں جناب انہیں نبی پاک دا مذاق اڑاؤ والا دین ہزور جین کا استحکام کرنے والا او کبھی مسلمان ہو سکتا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 اب حضرات بیٹھے جے ذرا اس مسئلے سے غور کرے آنے. ایسا علم آئے گا انشاءاللہ اللہ جو جناب کے ہاں پہلے موجود نہیں ہوگا <تصفح> علی محمد سنت وال یہ <تصفح> باہر سے کتاب آئی ہے اس میں یہ شرطیں لکھی ہیں کہ اگر حضور کے قانون کو حق نہیں سمجھتا تو کون ہے کچھ حق کہہ دے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 چودہ سو سال پہلے قرآن کی ضرورت نئے قانون کی ضرورت ہے کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا لچ کلم پڑے ابد اللہ تینو بئی مانگو ہر مان بائی مناسب ہوئے ہر سکار قانون نو حق نہ آلہ نہ سمجھے میرا نبی وہ قانون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 سمجھنا پہنے جے بر خدا لگی پانچ سرکار قانون کے برابر کسی کے قانون نہیں سمجھے نہیں اگلی گل سن جے برابر بھی نہیں سمجھتا تو پھر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 کینات بہت پیارے اللہ قرآن پاریا ربلا قرآن پڑھ کے ویس گا شکر والا کافر ہو جی اللہ فرمایا فلا ربی کلا ہکا من کا روسی کڑی تھو سن منہ تسلیما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 گا تکیا لا کے تک بیٹھا تو میاں صاحب اللہ فقیر سی فقیر تا تا تا کارک آئی نے تو گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہی با شیر محمد مدرے کے میاں صاحب نال لنکے کے فرما بے لیو اللہ بندہ بنا رہے شاید زیادہ نہ بنا لے پتا کیوں اس بار سے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 تھی خواجہ محمد یار فریدی فرموں گے ہوں ایک دے سانگے سر کی سمجھ آ جائے گی جیڑ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 مگر بھی طبقے یہود پرست سنانا چاہتا سی دین مستفا اس واسطے آپ خود فرما چڑکتے آشنا بربستم ولیکن کس مدانت کئی مسافر چاہ چور جی دنیا تو گیا نا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 جی فقیر دے خون دے اتوار کی قدر پہچان لے تو نسل کو پیسے لینا مطلب پیسہ کٹ کوئی نہیں گل نہیں سمجھ لگی اللہ دیا دیاب ہونا چاہیے لایا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کا فرمایا رب پا کے قبول بھی پاک لو ہی کر اپنی جیب کا پیسہ ہونا چاہیے من ہا مت ہا مدلے وڈی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 समझ लगी ने इन दईमान बेगैरत इस तरह धी की खान खाने वाला गल मेरी समझ ओ जो मिला पिला के जंती बड़ा खड़ा हो उतो मौलवी भी, भी आखे में मैं तो क्या मेरा साया छाया जाएगा क्यों गैर सूल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 لون, ستارا لون پہن رہی ہے پھر وہ لو لاکھ روپیہ کپڑا پا کے کپڑا پہ وکد اس قوم کا ویختے صحیح بد وقت قوم کا حال جس محمد اربی کا دوبارہ چھڈیا جی یہودی کا دوبارہ دے, دے, دے. میں نو قسم اولا شریک بھی جس سے قبضہ قدرت میری جان نے انجر بھی بجائے چرا پھیرے بوٹی بوٹی کر کے قبرے سٹ دے دے سور کتا دلے سا لو ادا گنا گیر حقیقت گنا گل سمجھ نہیں آئی میرے آقا فرما نے دیوس پر جنت حرام ہے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 پنجن پاک نال پیار ہے جی پر پنجن پنجن دو, دو نے محمد پاک سرکار حسنو حسین سیدہ خاتون جنت مولا ایک پنجن اور بھی ہے بوش کلنٹن ٹونی بریر لیڈی کنے ڈینا کھنگیا چلو ایک روسا نام چل رہا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 اللہ سوالا مسلمان ہی میں فقیر دی درویش دی ایک نصیحت قبول کر لے لار لوگ مر گئے تو نہیں مرے گی تو تیل مانگو اس زمانے تو لک جا لک جا تیری دوست اندر بھی مولا حسین ورگے پیدا ہو گئے آن لک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 تاکہ بہت خرچہ نہ ہو گل سمجھ لگی دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا محمد عربی کی بیری کشتی پر پاؤں رکھو یا انگریزوں دے کسی بیڑے جا کے گھر کو دو پیر کدے رکھی کھڑے جے بندے آ جاؤ فرما اللہ قرآن کیڑی شاہ سڑک محکمہ زراعت لکھا کاشت کرتے سوران کتنا بک پڑی تھیڑے پاس پہ سورہ سورا رو کیونکہ پتا امریکہ امریکن سنڈی جہی وہ پکی گل میں بے وقوف امریکہ امریکن سنڈی تاری فصل لگی میں کیا ہوں امریکہ کی فصل پاکستانی سنڈی بھی لگی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 پاچ پتنگ دیا رنگ سادہ چمری رنگ سکی پاک پتنگ دیا رنگ سارا نے سے بگ پتنداں اور رنگ خیالوں کا جنری رنگ میں سکی دی رنگ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 فرمایا مخالفت نہیں سیکھی جو مخالفت نفس دی شکھی انگی ایسے اندر بھی خلاف کرنا بابا جی مین کمبر پڑھا محمد اربی دا غلام سب فرما لما لمس ہوں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 यह है, उतो पड़दा है। उतो मेरे ने पढ़ता हो फिर साहू जाबर फरिश्ते आवन हिसाब लैन मोटरसाइकिल खलोता तो मारे चेक प्यौते फरिश्ते वेखण मुर्दा गया कि पास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 موویا فلما وہ جی چکی کر جی پہنچیا بھی بڑی دور دور تک پہ آ جائے ساڈے ماحول کی گل ہی نہیں کئی بال بھی تقریق بڑا فلم کا شوق ہے کھا جی موڈیا کے بیچے نہیں نا سب کچھ محفوظ کرن کی فلما بنا دیا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 تو تڑپتے ہیں ہم غریب سارے ہمارے جگر میں, میں تو میرے دماغ ہے جت میں تیرے کو لگ. کوئی تھبے آتا نہیں لے جانا میں اجرت مستفا کو لینا کیوں کیا رونا تیرے سامنے تُو میرا کچھ لگتا ہے لوکی تو کہہ چنڈ دینا جنہ جن کلمہ میرے کملی والے دا پردہ رہے گا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 لیکن جنا چاہ جان ہوئے جان جان گی حضور دی امت تو آہ! میرے حضور کی امت خیر خی کرا پیارا لگتا ہے لال چیز اس گل ہوے۔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 گل سمجھ آئی کہ میں آخا نامدار دا پیغام ہولاد ہووے بچ مرد عورت کٹے نہ ہو جی سکوں کڑیاں منڈے کٹھے ملاد اے چنگا ملاد گل سمجھ لگی یہ نہ خرابیاں تو ہو پوریاں